السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد حضرت مجدد الف رحمت اللہ علیہ کانفرنس کے آخری سیشن میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جمال کی جلال ذات فاروقی جمال ذات صدیقی جلال ذات فاروقی کف عثما ید حیدر مجدد الف ثانی آج کی اس کانفرنس کی صدارت ایک مجددی شہزادہ کر رہا ہے جسے اللہ نے جمال میں بھی مجددی رنگ دیا ہے صورت، سیرت کردار اور افطار میں بھی مجددی مشن دیا ہے میری مراد پیر طریقت رہبر شریت حضرت پیر سید کبیر علی شاہ مجددی نقش بندی گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف مرحبا، مرحبا، کیا بات، کیا بات؟ مرحبا. آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آج کے صدارتی خطبے سے روئے زمین پر اس وقت جو حضرت مجدد الفیسانی کانفرنس میں مخلوق خدا اللہ کے ان محبوب اور مقرب اولیاء کا دیدار بھی کر رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس نور علی نور ہے کہ ایک ایسے مجدد کا تذکرہ اور اس تذکرے میں ان علماء حقہ علماء اہل سنت کے روح پرور اور تحقیقی مخالہ اور پھر اللہ کے دو عظیم اکابر اولیا کاملین کا اس کانفرنس میں جلوہ فرما ہونا یہ برائے راست بارگاہ مجدد کے تصرف کی بین دلیل ہے ملتمس ہوں جناب پیر طریقت رحبر شریت حضرت علامہ پیر سید کبیر علی شاہ گیلانی نقش بندی مجددی کی خدمت میں کہ آج کی کانفرنس کا خطبہ صدارتی ارشاد فرمائیں نخمدھو بنسلی علا رسول کریم اماں بادو فاؤس بلاہ منشیتان الرجیم بسم اللہ رحم الرحیم انتہائی واجب الحتراموں سد تقریبوں تعظیم جناب پیر طریقت رئیس شریعت فاضل جلیل عالم نبیر اور حسن مسند مجددیت حضرت صاحبزادہ پیر الاء الدین صدیقی صاحب دامت مرکاتم القدسیا زیب سجادہ خنقا علیہ نیاریوں شریف اور آپ کی خدمت میں لا تعداد لامحدود تبریک کہ آج آپ نے دنیا انسانیت کے کانوں تک جو نہ, نہ تمام ترجمانش کے تمام لاہوری کلندر جدید و قدیم کے علوم پہ دسرس رکھنے والے علامہ نے کہا تھا کہ ہیں تین سو سال سے ہند کے مہ خانے بند ضرورت ہے کہ تیرا فیض عام ہو سای تو آج اس کے مسداک حضرت سبزادہ صاحب ہیں کیا پھر ضرورت تھی آگ اولا دب رہی میں نمرود ہے ارے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان تو آج اس وقت, وقت انتہائی ضرورت تھی کہ میرے آقا, آقا امام ریومل ربانی ربانی قرآنی قرآنی نورانی شہباز لابا کانی وقف روز متشاب ہات آئے قرانی اشیخ احمد حضرت مجد الفسانی شیخ احمد الفاروقی ماتوریدی رضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت طیبہ آپ کے کردار آپ کے گفتار آپ کے عادت و اتوار پہ گفتگو کی جائے جو آنے والی نسل کے لیے ایک صحیفے کی حیثیت اور ضابطے کی حیثیت رکھے اس کو اپ نے اور نون ٹی وی کو لا تعداد تبریکیں کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا میں سمجھتا ہوں کہ اپ نے حق غلامی جو ہے وہ ادا کر دیا اور الفاظ اس بہت بڑے کردار کے سامنے قد کے لحاظ سے چھوٹے نظر آئیں گے और उस امام ربانی قیوم زمانی کی واقعه گرامی میں میں کون سے اور کہاں سے کائنات کے الفاظ کی کسی ڈکشنری سے الفاظ لے کے آؤں بلکہ میں تو یہی اکتفا کرتا ہوں کہ برگہ گرامی کی طرف دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں جاتی ہیں اور جدو مستی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے آقا کو کس طرح یاد کروں گئے نگینا کا ہوں یا علوم الہی کا خزینہ کا ہوں کاتم قدرت کی تحریر کا ہوں یا غیرت الہی کی شمشیر کا ہوں یا کاروان عشق مستی کا امیر کا ہوں یا تمام مسلمانوں اور میرے نبی کے غلاموں کا پیر کہوں میرے آقا امام ربانی کی گرامی نے بہت کچھ میں انتہائی تہنیتیں پیش کرتا ہوں کا کا اور اور خطیب عالم جو زبان ہے یہ سب کی سانجی ہوتی ہے آج بے لاک جناب قادری صاحب نے بھی چشتی صاحب نے بھی میرے آقا امام ربانی کی صحیح عظمتوں کی عکاسی کی اور تعداد میں ان کی بارگاہ میں خدمت میں نیاز بندیاں پیش کرتے ہوئے قلت ہے میرے آقا امام ربانی مجھے گرامی نے کیا کیا اس وقت ایک ہی تھا نارا کہ درسگاہ کو خانقاہ سے جدا کر دیا جائے اور خانقاہ کو درسگاہ سے جدا کر دیا جائے تاکہ مسلح پہ بے عمل آ جائیں اور مسرت پہ جہل آ جائیں اس کو میرے آقا امام ربانی نے ثابت کر دیا کہ کیوں نہ امام ربانی قیوم زمانی کا بیٹا خواجہ معصوم ہو انہیں بھی حضرت ملا تار بندگی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے علم و باج کرے فقیری مرے گا اس وقت جو ہے طریقت پہ زوال آئے گا اور جب طریقت کو امانت سمجھ کے اہل کے سپرد کیا جائے گا تو پھر کبھی طریقت کا چراغ جو ہے وہ جدیا نہیں جائے گا اس کی لو میں کوئی فرق نہیں آئے گی لو لکھے تو لا بھی ہوتا ہے اور لکھے تو لب بھی ہو جاتا ہے لیکن اس طرف نہیں جاتا میرے گرامی میرے آقا امام ربانی رضی اللہ تعالی کی ذات گرامی نے کس عظمت کے ساتھ اگر میں کہہ دوں تو میں نے علامہ اقبال کے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ جاوید صاحب آپ ہمیشہ حضرت کہتے ہیں ابا حضور نے کہا آپ ہر وقت تنقیدی انداز اختیار کرتے ہیں خدا را آپ ہر وقت سکوے باپ دکھاتے ہیں کبھی جوابے شکوا والا باپ دکھا دیں جس کی کائنات پر انقلاب میرے مجدد کی تعلیم نے دیا تھا میرے دوستان گراہمی میرے حاضرین و ناظرین جبھی سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات میں آپ کے سامنے اتنی التجا کروں گا قلت وقت آپ کے میرے درمیان حائل ہے میں ساب سے اور گزارش کروں گا بہت بڑے آپ نے قدرت کریم نے آپ سے کام لیے بہت بڑا ادارہ بنایا یونیورسٹی بنائی اور اب ایک بچیوں کا سکول کالج بنانے کا ارادہ ہے میں اسے سے کہوں گا کہ بچیوں کی ضروری ہے کیونکہ اگر ماں بہتر ہوگی ماں بے ذوق ہوگی بیٹا بے ذوق ہوگا ماں آبیدہ ہوگی بیٹا زاہد ہوگا ماں متقی ہوگی بیٹا پرہزگار ہوگا ماں نیکو کار ہوگی بیٹا شب زندہ دار ہوگا بیٹ... ماں شب زندہ دار ہوگی بیٹا تحجد گزار ہوگا تو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا تو آج بھی ضرورت ہے کہ بہتر ماں کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے جو یہ صحیح فرمائی یہ انتہائی تبریک و تحسین اس کے لیے لیکن دوسری طرف بچوں کی طرف خیال کریں یہ جو آنکھ دیکھتی ہے لپ پہ آ سکتا نہیں ماں ارے تو کہ کیا سے کیا ہو جائے گی اور پھر مجھے کہتی ہوئے کوئی نہیں کہ یہ جالی کا جب تک محاسبہ علماء اپ نہیں کریں گے لحاظ کرتے رہیں گے اس پہ طریقت کی دنیا میں اور تصوف کی دنیا میں کوئی لحاظ نہیں ہے شریعت کو طریقت کو علاق کرنے کی جو کوشش کی گئی یا ہوتی ہیں یہ وہ اسی چینل سے ہوتی ہیں جو کربلا سے شروع ہوا اور وہ اج سرہند अजमेर میں پہنچا अजमेर سے سرہند میں آیا کیونکہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں اسلام پھیلانے میں حضرت موین الدین احمدی کا احسان ہے اور اسلام کو بچانے میں مجدد الف ثانی کا احسان ہے میرے دوستو سارے گرامی میرے فیاضان گرامی تو میں صاحبزادہ صاحب قبلہ کو تنییت پیش کر کے عرض کروں گا کہ اب ضرورت ہے کہ میرے علماء کرام اپ عظیم المرتبت عالی مرتبت لوگ ہیں میرے آقا انعام دار مدریتاج دار حبیب کردار اج ابر جود و کرم چراغ حرم شفیع الکمم نبی متشم فخر کون و مکان مادر احدیثوں قران مقصود چنہ آدی کل دانا سبول ختم ال رسول مولا کل معلم کل دانا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مسلط کے امینوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور جمی میرے نبی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جہاں بھی ہو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو اپنی اولادوں کی تربیت کرو اور شریعت کو طریقت سے طریقت سے شریعت جدا کرنے والوں کا محاسبہ کرو کیونکہ میرے مجبت نے یہ سابت کر دیا تھا شریعت و طریقت جدا نہیں ہے شریعت جو ہے یہ جسم کا نام ہے اور طریقت جان کا نام ہے شریعت پھول ہے طریقت اس کی خشبو ہے شریعت جو ہے یہ چراغ ہے طریقت اس کی روشنی ہے اگر مختصر کروں تو یہی کہوں گا کہ شریعت احوال محمدی کا نام ہے طریقت احوال محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قلت وقت ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے قبلہ پیر صاحب سے اور علماء اکرام بے حد آپ کا مشکور ہوں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں امام ربانی کریم کا جو اے اے تذکرہ فرمایا اور بڑا تحقیقی علمی ادبی فکری اور بڑا خوبصورت ترین ہے اور بڑا خوبصورت ترین ہے اس کو انشاءاللہ شاء اللہ عزیز سننے والے حضرات کے لیے عرض کروں ان اللہ اس کو محفوظ کیا جائے گا یہ ایک بڑا عظیم کام آج نور ٹی وی نے سر انجام دیا کہ میرے مجدد الفانی کے وہ کچھ علمی اور کچھ فکری اور کچھ اختلافی انداز جو تھے ان پہ بڑے خوبصورت اور یہ بھی کہلط نہیں ہوگا کہ کھل کر گفتگو یہ اسی محفوظ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ خانقاہ الیا چوراشیف جہاں سے حضرت امیر ملت علماء حضرت جماعت علی شاہ سبلی پوری آلو مہار شیخ اور جناب بندہ بے شمار خانقاہوں کی ادگاشیف محبت کا پیغام ملا میں انشاءاللہ اسی خانقاہ چوراشیف سے حضرت قبلہ پیر صاحب کی اجازت اور ہمارے میزبان محترم سے گزارش کی انشاءاللہ اس کو کتابی انداز میں محفوظ کریں گے اپنی اولادوں کو اپنی اصلاح کی طرف لائیں اور مشائخ کریں علماء کرام کی صحبت علماء کرام کی سوسائٹی لیکن وہ علماء نہیں جو آپ بنا رہے ہیں نہیں جو اللہ، الحمدللہ، عالم دین ہیں دوسری طرح میں نہیں جاتا ان کی صحبت کی طرف یاد رکھیں یہاں آئے الحمدللہ، لیکن یہاں یہ تصور رکھے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں اور اقبال کا پیغام محبت یاد رکھے کہ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف اللہ تعالیٰ تصدیق ربی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا امام روبانی کی قلعہ گوالیار کی راتوں کے صدقے اور اس آہ سہرگاہی کے صدقے اللہ تعالی ہم کو پکا سچا شریعت و طریقت کا حامل مسلمان بنائے وما علینا اللہ براغ المبی تحائی خوبصورت انداز میں صدارتی کلیمات پیغامِ طریقت کی صورت میں آپ نے دنیا روحانیت کے عظیم سپوت پیر طریقت رہبر سریت حضرت پیر سید کبیر علی شاہ گیلانی مجددی نقش بندی سے سماعت فرمائے آخیر میں آج کی اس محفل کی بہار نقیب عشق مصطفیٰ حضور شیخ العالم علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی جن کی نگاہ بصیرت نے کائنات عالم کے اندر حضرت مجدد کے فیض کو اس طرح پھیلایا کہ آج شرق میں دیکھیں تو وہاں پر نور مجدد کا نظر آئے گا غرب میں دیکھیں تو نور مجدد کا نظر آئے گا شمال میں دیکھیں تو نور مجدد کا نظر آئے گا جنوب میں دیکھیں تو نور مجدد کا نظر آئے گا کیونکہ ایک نورانی شہزادے نے نور کے ذریعے مجددی نور کو پھیلایا ہے میری مراد حضور شیخ العالم علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی کی آخر میں اس کانفرنس میں کلمات تشکر ادا کریں اور پھر دعا انتہائی محترم مکرم محتشم قابل تقریم و تعظیم یمی علماء کرام اور حضرت قبلا پیر صاحب متان اللہ بے سجدن شین چورا شریف آپ تمام حاضرین ناظرین سامعین نے فیضان مجدت کی بہار سے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے اپنی زندگی پر وارد کریں تاکہ صبح قیامت تک مستقبل کی راہیں منور ہوں اور ہر قدم استقامت کے ساتھ دہلی سے رسول کی طرف بڑھتا رہے <تصفح> میں اس حسین و جمیل ممتاز و محترم محفل کے اختتام پر حضرت قبلا پیر صاحب متان اللہ بے طلحتی ہی سجدہ نشین چورہ شیخ کی خدمت میں عرض گناہ ہوں کہ وہ اسی انداز میں انتہائی دلگداز اور خوبصورت حسین دعا سے سب کو نوازیں اور اس محفل کے اختتام کا اعلان فرما آمین اللہ صلی اللہ عین محمد ان ولا علیہ محمد ان و صحاب سین محمد ان وبارک وسلم مولا قدوس اپنے حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پاک مدنی زندگی پاک غار سورو ہیرا کی راتوں کے صدقے الہ لعالمین ملت اسلامیہ میں آج جو لوگ جاگ رہے ہیں الہی آج کا جاگنا اور یہ سماعت کرنا ان کے مقدر کے بیدار ہونے کا سبب بنا دے الہٰالمین ان کے ذوق سماعت جو آج انہوں نے میرے آقا امام ربانی کے حسن سیرت پہ گفتگو سنی الہ لعال نے اپنے بچوں کی تربیت کی بہتر توفیق فرما والدین کو اولاد کی تربیت اور بچوں کے اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ عالمین تاجدار کلدانا اسمول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامانے نے خود سی کا جمی بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما جمی سامعین کی نیک پاکیزہ مرادیں اور حاجتیں پوری فرما اللہ عالمین ان نے عالم کو آفیت عطا فرما اسلام قبول بالا فرما اور اس مقدس ادارے کو جس کا ذوق پاکیزہ اور میرے نبی ایک پاک علیہ السلاۃ وسلام کے غلاموں کو راہنمائی کے لیے یہ وجود پذیر ہوا یہ اپنے اپ نہ بنا الہیے تیرے کرم سے یہ تیری توجہ کریمی سے اور تیرے محبوب کے ادا دل نواز کی خیرات اس میسج کو عام کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود پذیر ہوا الہ الامین قمیلا پیر صاحب کو ویشیت علماء کرام جمی ناظرین و سامعین و سامعات کو الہ الالعالم اقل الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شوق عطا کر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمارے دل بھی چمکا دے چمکانے والے عطا صلاح کا سوز دروں کر شریک زمرائے لا یسنو کر خیرت کی گتھیاں سلجھا چکے میرے مولا ہمیں صاحب جنو کر مولا حضور کے صدقے ہماری مشکلیں آسان تو سلطانی و کئی میں زمانی تو ہی مشکل کشائے دو جہانی جی آفات دل تنگ زارم مدد کن یا مجد الفسانی مشکل آسان اور ہر مہمان کی جو بھی اس ادارے سے معاون اور تعاون اور محبتیں اور پیار اس خان کا ایک رکھتے ہیں الہٰ ان کی بھی شر صدر اور ہمارے میزبان محفل کے علم و عرفان میں مزید برکتیں صلی اللہ تعالیٰ نور الوار نبی المختار بلا علوم صاحب اجبئی اس اسٹوڈیو میں موجود تمام علمائے اکرام مشائق نظام اہل فکر و نظر اور روئے زمین پر نور ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین جنہوں نے پوری توجہ کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کر حضرت مجدد الفسانی کانفرنس کو دیکھا اور وہاں سے فکر حاصل کی نور ٹی وی کا مشن اور پیغام ہی یہی ہے کہ پیغام حق کو روئے زمین پر پھیلایا جائے آمد. آج کی اس کانفرنس سے ناظرین آپ نے کیا سبق حاصل کیا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارا کام تھا حق کو آپ تک پہنچانا اور یہ علمائے حق کے ذریعے پیغام حق آپ تک پہنچا اس پیغام کے ساتھ ہم آج کی اس کانفرنس کو اختتامی شکل دیں گے کہ یہ نور ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے اور نور ٹی وی کے بانی اور چیئرمین حضور شیخ العالم علامہ الحاج پیر علاؤ الدین صدیقی دامت برکات ملالیہ کا مشن حق کا مشن ہے آپ کا مشن روحانیت کا مشن ہے آپ کا مشن تبلیغ کا مشن ہے آپ کا مشن طریقت کا مشن ہے اور آپ کا مشن روئے زمین پر علم کے نور کو پھیلانے کا مشن ہے آئیے اس کافلائے سالار کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ ہو کر ان کے مشن میں ان کی تحریک میں شامل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سماریں یہی راستہ حق کا راستہ ہے یہی راستہ نور کا راستہ ہے اور یہی راستہ سرات مستقیم ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ